وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے ہمارے جو قطب جمعہ کا موضوع تھا ترک وطن سے متعلق اس جمن میں ایک سوال لایا تھا کہ ہندوستان کے جو حالات ہیں ان کی نسبت سے مائگریشن جو ہے وہ اس کا کیا, کیا ہے یہ بھی ایک ہمارا موضوع تھا اور میں نے سوچا تھا کہ اس کا جواب ان ڈیٹیل سے دیں گے پھر ایک اور موضوع شرف الدین ایک بچہ ہے آپ راہ تک رپورٹ پہنچی ہوگی کہ جی چار پانچ سال کا بچہ ہے جو قرآن کی آیات پڑھتا ہے اور تقریر کرتا ہے بڑے بڑے مجموعوں میں اور افریقہ کے اندر مختلف جگہ پہ دوست نے تقریریں کی ان میں ہیڈ آف سٹیٹس جو ہے وہ مختلف اور ان کے بڑے بڑے آفیسر بھی آئے میں نے ایک دوست کی دیکھی ویڈیو میں وہ صاحب آج کل پاکستان گئے ہوئے بچہ چار پانچ سال کا نہیں ہے میرے اپنے جو میری اسیسمنٹ ہے اس کے لحاظ سے وہ بچہ بارہ دس بارہ سال کا بچہ اور ہو سکتا ہے کوڈو کی طرح اور دس سال بعد بھی اتنا ہی رہے اس کے ساتھ کوئی اس قسم کا پروبلم ہے قد کا کوئی مسئلہ ہے چھوٹا بھی نہیں جتنا یار لوگوں نے بنایا مجھے ارض محمد شیخ صاحب نے بتایا تھا کہ اس طرح کا ایک بچہ ہے اور بڑا وہ معاملہ چل رہا ہے پھر اسپیشلی میں گیا ان کے گھر اور میں نے وہ دیکھی اور بار بار ری پلے کر کے اس کی مختلف تقارییر جو ہے وہ دیکھی تو اس موضوع پہ بھی مجھے بات کرنی تھی اس لیے کہ پاکستان والے اس کو امام مہدی بنانے جا رہے ہیں تو یہ ایک مسئلہ ہے ہم لوگوں کے ساتھ کہ کہانی کو پکڑ کے ہم بیٹھ گئے ہیں اس موضوع پہ بھی مجھے بات کرنی تھی بڑا اہم موضوع ہے جب بغداد کو تحت کیا تھا تاتاریوں نے ہلاکو خان نے چنگیز خان نے تو اس وقت علماء نے بتایا تھا کہ یہ وہ جا جا جوج ماجوج ہیں جو قیامت کے نزدیک جنہوں نے آنا تھا اس لیے کہ یہ قوم ہے جو تھی یہ واقعتا انہیں جوج ماجوج کہتے گوگ ما گوگ انگلیش میں کے لفظ استعمال کرتے ہیں ان قوموں کے لیے جیسے ہمارے لئے ایشن تو علماء نے کہا کہ بس اب قیامت آنے والی ہے اس لئے کہ یہ جوج ماجوج ہیں سب کچھ تہتے کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن وہ وہ قیامت والے جوج میں جوجے نہیں تھے اس کے بعد ٹھیک ٹھاک تقریباً سات آٹھ سو سال گزر گئے ہیں۔ اسی طرح یہ پتہ ہلتا ہے تو امام میں دھی رہا ہے یہ بڑی عجیب سی ہماری ایک نفسیات بن گئی ہے اس پہ بھی بات کرنی ہے مجھے ادھر ربیع لول کا مہینہ ہے حضور صلی اللہ ع ولادت سے متعلق بھی بات نہیں کرنے تو میں کنفیوژن میں پڑا رہا کہ میں کس کو پرائرٹی دوں بات کس پہ کروں مائگریشن والا جو ہے چونکہ کنٹینیوٹی چل رہی ہے پچھلا درس تھا تو یہ اس کی کیسٹ نمبر ایک دو بن جائے گی دوسرا جو ہے اس پہ بھی بات کرنی چاہیے کہ ریسنٹلی اس سے پہلے جو میں کو ہم نے امام مہدی صاحب کے بارے میں بات کی تھی لیکن ہمیں وہ ڈرا گئے تھے ذکی الدین صاحب تو وہ پھر واقع ہو بھی گیا تو میں نے سوچا کہ پہلے عام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسادت سے متعلق بات کر لیتے اس کے بعد پھر ان شاء اللہ ان دونوں موضوعات کو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام انداز میں ہوئی لوگوں کو پتا نہیں تھا یہ ہستی کون ہے اسی لیے وہ دائیاں جو ہے وہ جو پیسے والے تھے جن کے باپ زندہ تھے اور امید تھی کہ کچھ دیں گے ان کو لے گئی تھی ان کو کوئی ہاتھ ہی نہیں رکھ رہا تھا اور دائی حلیمہ شادیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہمت کی پھر ارادہ توڑا پھر ہمت کی پھر رادہ توڑا پھر آخر کہنے لگی کہ خالی جانے سے بہتر ہے یتیم کو ہی لے جاؤ اصل چیز وہ حیرا راہب جو ہے اس نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک بات کہی تھی اس نے کہا تھا کہ ہاضا محمد یہ محمد طفل ہے وہ جو محمد نبی ہے وہ تو غار کے پیٹ میں پیدا ہوا کہ یہ محمد اطفل ہے وہ جو محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو گاہ کے پیٹ میں پیدا ہو تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اہمیت ملی ہے وہ آپ کی بیست کے بعد ملی ہے اصل اہم چیز کیا ہے اصل اہم چیز ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست جب سن ہجری مقرر کیا گیا تو اہم واقعے کو چنا گیا ایز اے لینڈ مارک کہ بھئی کہاں سے شروع کریں تو ہجرت سے شروع کیا گیا اسلامی سال اس سے پہلے اسوی سال استعمال ہوتے اپنا ہم ایک نئی امت ہے ہمارے نزدیک بھی کوئی اہم واقعہ تو ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی تاریخ کا جس کو لینڈ مارک بنا کے وہاں سے شروع کیا جائے اپنا سال تو اس میں حضور کی پیدائش کو نہیں رکھا گیا حالانکہ حضور نے ہجرت بھی ربیو لبل میں کی لیکن مہینہ محرم کا چنا گیا اور واقعہ ہجرت کا چنا گیا حضور کی پیدائش کا نہیں چنا گیا ارساد کا لقاد من اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں پر جب ان میں اٹھایا ہے حضور کی بے ست کا احسان جتایا حضور کی تخلیق کا احسان نہیں جتلایا لاط من اللہ عز خالہ کا فیم نہیں فیم نہیں کا فہم نہیں بلکہ عز باصفی جب آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبروس کیا گیا فرمایا ہو اللہ باسفیل امیدی نارسو دے ہوتا ہے کسی چیز کا پہلے سے موجود ہونا اور پھر اس کا ایکٹیو ہو جانا جب ہم قیامت کو اٹھیں گے تو اس موقع کو کیا کہتے ہیں ول با سے بعد الموت یہ نہیں کہتے ول تخلیق بعد موت مرنے کے بعد ہم تخلیق نہیں ہوں گے ہماری کریشن نہیں ہوگی ول با سے بادل ہم پہلے موجود ہوں گے لیکن ان ایکٹیو ہوں گے قیامت کے دن ایکٹیو ہو جائیں گے دونوں چیزیں اللہ تعالی جوڑ دے گا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کے بعد آپ کو پروٹوکول ملا جنات شیاتین حضور کی تخلیق کے بعد کھلے پھرتے تھے آسمانوں پہ جاتے تھے تو لگا کے بیٹھا کرتے تھے خبریں سنا کرتے تھے جب فرشتے ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے تھے یہ کوئی ارتی اٹی خبر سن لیتے تھے اور اس میں پھر دودھ میں پانی ملا کے تو آ کے وہ اپنے یار کو بتایا کرتے تھے جو نیچے کاہن بیٹھا ہوا ہوتا تھا جب آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست غار ہرا میں پہلی وہی نازر اس موقع پہ شیاتین پہ پابندی لگی انا کنہنا نہ کو دو مینہ مقائد ہم مقعد کہتے ہیں نا کرسی کو مورچے کو ہم مورچہ لگا کے بیٹھا کرتے تھے نسچم خبریں سننے کے لیے تاکہ جا کے اپنے آقا کو کوئی رپورٹ دیں سما یسٹم آنا یا جد لہو سے اب جو بھی جا کے سننے کی کوشش کرتا اس کے پیچھے گارا لگ جاتا ہے لمس سما ہم نے آسمان کو ٹچ کیا حَرَسَنْ <شَدیدًا> مول آت ہم نے وہاں گارڈی گارڈ دیکھے مولیات ہراسن شدید بھرا ہوا دیکھا ہم نے گارڈ سے پابندیاں لگی ہیں. تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھو تو صحیح زمین میں کیا کوئی واقعہ ہو گیا ہے کتنی سخت پابندی لگی گئی ہم سننا سر یہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دے واقع تھا, کا واقعہ تھا پیدائش کا واقعہ نہیں بعض چیزیں وہ ہیں جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی اب ہوئی ہیں اور ان میں اجتہاد کرنا پڑتا لیکن آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق آپ کی پیدائش آپ کی ولادت بس عادت حضور کی بےست سے پہلے ہو چکی جب یہ شریعت آئی ہے تو ہو چکی اگر اس میں کچھ کرنا عبادت ہوتا تو حضور بتلایا کرتا آپ نے شعبان کا بتا دیا آپ نے رمضان کا بتا دیا آپ نے جلحج کی جو دس راتیں ان کا بتا دیا تو اپنی پیدائش کی تاریخ کا بھی بتا سکتے جس دن میں پیدا ہوں اس دن اتنے نفل پڑا کرو اتنے جلوس نکالا کرو اتنے نعرے لگایا کرو نہ حضور نے بتایا نہ صحابہ نے کی نہ اس واقعے کو کہیں کسی تاریخ میں استعمال کیا اب یار لوگوں نے اس لیے کہ کام تو ان لوگوں کے پاس کرنے کو ہے کوئی نہیں تو آخر انہوں نے بھی تو کوئی آؤٹ پٹ دینی ہے نا کہ ہم بھی کوئی دین کا کام کر رہے ہیں نہ یہ کشمیر میں لڑتے نہ یہ افغانستان میں لڑے نہ کبھی آپ کو یہ چچینیا میں ملیں گے یہ جو خاص طبقہ ہے بیٹھ کی پوجا کرنے والا آخر انہوں نے بھی تو یہ بتانا تھا ہم بھی دیندار ہیں ہم بھی مولوی ہیں ہم بھی علامہ ہیں تو ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہے انہوں نے یہ عبادات کریٹ کر دی عبادت کا درجہ دے دی. جلوس نکل رہا ہے بچے کو عربی لباس پہنایا ہوا ہے بچہ آتا ہے جی آ گئے جی آ گئے جی آ گئے جی سارے لیٹ جاتے حضور کے روزے کی چھبی اٹھائی ہوئی بت پرستی کس کا نام لوگ اس کو چوم رہے ہیں چاٹ رہے ہیں پانی اس پہ پھینک رہے ہیں گویا یہ حضور کا اصلی روزہ ہے تو یہ ساری جتنی بھی کباہتے ہیں بدرتے ہیں ہر عوام کل انعام دماغ کام نہیں کرتا دنیا میں تو ان کا دماغ بڑا کام کرتا ہے مولوی لاکھ فتوا دے کہ سود آرام ہے کوئی نہیں چھوڑتے مولوی نے کہا کہ یہ بزنس کر لو کوئی بات نہیں مانتے ہو اپنا سوچتے ہیں کہ کون سا بزنس چل سکتا دین کے معاملے میں ان کا دماغ کام نہیں کرتا اگر پوچھتے کیوں نہیں کہ سرکار یہ قرآن میں حکم آیا ہے قرآن حضور کی پیدائش کے بعد ہی نازل ہوا ہے قرآن میں حکم آیا ہے کہ اس طریقے سے کیا حضور نے اپنا میلاد منایا ہے صحابہ نے حضور کا منایا ہے آپ کو صحابہ سے بھی زیادہ پیار ہو گیا آپ کو عائشہ سے بھی زیادہ پیار ہو گیا حضور سے آپ کو فاطمہ رضی اللہ تالانہ سے بھی زیادہ پیار ہو گیا حضور سے ان مولویوں سے تو اللہ پوچھے گا مگر عوام کو بھی نہیں چھوڑے اتنا تو پوچھ سکتے ہو کہ صاحب یہ ثابت نہیں یا یہ نیا ٹول ٹیکس آپ نے لگایا ہوا ہے بہرحال اصل جو اہم ہے اہمیت ہے وہ ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بےسط اسی کا احسان جتلایا بیست پہ کیا ہوا ہے اب دیکھنا ہے کہ بیست کی, کی بنیاد پر آپ کو اہمیت کیوں ملے گی میں حضور پر قرآن نازر پہلا جو اللہ اور رسول کا تعارف ہے وہ کیا ہے اقرب اس میں رب اللہ زی خلق, خلق القراب و رب و کل اکرم اللہ اللہ قلم الحم السان عالم یالم پانچ آیات نازل ہوئی یہ پہلا تعارف پہلی پانچ آیات ہیں جس پہاڑ پر نازل ہوئی ہیں اس کو جبل نور بنا دیا دا ماؤنٹ آف جس بندے پہ نازل ہوئی ہے نور العلا نور بنا دیا جس رات میں نازل ہوئی ہیں اس کو لت القدر اور لئی لت بنا دیا جس مہینے میں نازل ہوئی ہیں اس کو شاہ رمضان اللہ فیح القرآن اس کو مہینوں کا سردار بنا دیا جس بندے پہ نازل ہوئی ہیں اس کو انسانیت کا سردار بنا دیا جس پہاڑ پہ نازل ہوئی ہے اس کو پہاڑوں کا سردار بنا دیا ہے اصل اہمیت کس کی ہے قرآن حکیم جوراب اور بندے کے درمیان تعارف ورنہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آہ کے پیٹ میں بھی رسول اللہ کے علم میں رسول. اور وہ جو حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ میں اس وقت بھی رسول تھا جب آدم ابھی مٹی اور گارے کی کیفیت میں تھے بین تربت و تین ابھی ٹھیک طریقے سے ان کی مٹی بھی گیلی کیچڑ نہیں بنا تھا بلکہ ابھی مٹی اور کیچڑ کے درمیان کی کہ میں اس وقت بھی رسول تھا اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نالج اللہ کے علم لیکن صحابہ پہ آپ کے رشتہ داروں پہ آپ کی عزت اس وقت واجب ہوئی ہے جب بے ہو گئی جب آپ کو رسول مقرر کر دیا گیا کائنات میں اللہ کا نمائندہ مقرر کر دیا اللہ کا نائب مقرر کر دیا اس کے بعد حضور کے چچا کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ آپ کو یا محمد کہہ کر پکارے اب جس نے بھی کہنا یا رسول اللہ یا نبی اللہ کر کے تو وہ بلانا ہے ذخیرۂ حدیث میں کبھی بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کوئی شکایت لے کر گیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا محمد یہ گافی کم رسول اللہ اچھی طرح جان لو کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول یہ بے شک اس کے بعد احترام واجب ہوا اس کے بعد آپ کا مسکرانا دین آپ کا خاموش رہنا دین آپ کا نہانا دین آپ کا سونا دین آپ کا چلنا دین آپ کا کپڑے پہننا دین آپ کی ہر حرکت آپ کا بولنا دین آپ کی خاموشی دین حدیث کی تین قسمیں قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم و تقریر اور رسول تقریر یہ ہے حضور نے کسی کو کوئی کام کرتے دیکھا تو اس کو منع نہیں کیا تو گویا حضور نے اس کو مقرر کر دیا ہے تسلیم کر لیا ہے اس کا وجود برداشت کر لیا ہے گویا حضور نے اس کو لیجٹیسی دے دی تو جس طرح حضور بول کر کسی چیز کو لیجٹی میں سی دیتے تھے اس کو شری حیثیت دیتے تھے اور کر کے قانونی حیثیت دیتے تھے اسی طرح کسی کو کرتے ہوئے دیکھ کر آپ خود نہ بھی کریں لیکن خاموش رہ جاتے تھے تو وہ بھی ایک دین بن جاتا تھا وہ بھی دین کا ایک فیل بن جاتا تھا وہ بھی حضور کی حدیث بن جاتی انہوں نے حضور کے سامنے ایسا کیا تو جب حضور نے نہیں روکا تم کون تو ہو روکنے والے پرنالہ لگایا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پرنالے کا پانی مسجد میں گرتا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دو دفعہ کہ یہ پرنالہ یہاں سے بدلی کرنے مسجد ڈسٹرب ہوتی ہے انہوں نے نہیں سنا ایک دن انہوں نے پکڑ کے تو اتار دیا وہ پرنالہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آیا اور آپ نے فرمایا کہ تم نے وہ پرنالہ کیسے اتارا جس کو اللہ کے رسول نے لگایا تھا کہنے لگے کیا تم گواہ لا سکتے ہو کہ اللہ کے رسول نے لگا گواہی ہوئی جی واقع جی, ہم نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پرنالے کو لگا ہے رسول لگائے اور عمر اتار اس کی سزا یہ ہے کہ عمر نیچے بیٹھے گا آپ اس کے کنہے پر کھڑے ہوں اور یہ پرنالا لگائیں اب ان کا نہیں چھوڑ ان کا نہیں نہیں پرنالہ پرنالا لگے گا اور اب بھی وہ پرنالہ لگا ہوا مسجد نبی کے اگلے سے ترکوں نے وہ پرنالہ لگایا ہوا. اگر عمر نے لگا دیا تو پھر اس کے بعد گرایا نہیں کسی نے وہ ہے اور وہ کھڑکی جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کی آپ نے فرمایا تھا ساری کھڑکیاں بند کر دو جو مسجد کی طرف کھلتی ہیں سوائے ابو بکر کی کھڑکی تو انہوں نے جب مسجد کو ایکسٹینڈ کیا تو اس کھڑکی کی جگہ پہ اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ابو بکر کے گھر کی شباق ہے یہاں کھڑکی ہوا کرتی تھی ان کے گھر اگلے تمہیں رائٹ سائڈ میں ہے بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیسط کے بعد آپ کی ہر حرکت قانون بےسط سے پہلے نہیں بیست کے بعد فرمایا ہوا ما اور سلنا کا اللہ رحمت اللہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو یہ نہیں فرمایا ماں خلق نہ کا اللہ رحمت اللہ ما سلنا رسالت ملی ہے تو رحمت اللہ بنے ہیں تو وہ جہانوں کی رحمت کون سی تھی جس کے ذریعے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ بارش کو ہم کیوں کہتے ہیں رحمت اس لیے کہ اس بارش کے جلو میں ہمیں رزق ملتا ہے پینے کو پانی ملتا ہے ہمارے جانوروں کو پانی ملتا ہے پینے کا اس کی اس کو رحمت کہ وہ رحمت جو حضور پہ نازل ہوئی تو حضور رحمت المین بن گئے پہلے نہیں تھے اب اگر کوئی آدمی یہ پابندی لگا دے کہ بارش ہو تو کوئی آدمی پانی پیے گا بھی نہیں جانوروں کو بھی نہیں پلائے گا کھیتیاں بھی نہیں بیجے گا ڈیم بھی نہیں بنائے گا تو اب آپ بتائیں اس نے وہ سارے ذرائع جو اس کو اویل کرنے کے تھے اس پانی کو اس رحمت کو جس کی وجہ سے وہ رحمت تھا جب آپ نے ان سب کو ضائع کر دیا فائدہ نہیں اٹھانے دیا لوگوں کو تو اب وہ رحمت تو نہیں رہی وہی بارش جب نقصان دینا شروع کر دیتی ہے مکان گرنے شروع ہو جاتے ہیں سیلاب آ جاتا ہے تو وہی لوگ ہاتھ اٹھا کے نہیں کہتے یا اللہ بس پہلے وہی لوگ مولوی صاحب جب دعا کر لیتے تو پیچھے سے کوئی آواز دیتا یہ بھی بڑا عجیب سا رواج ہے ہمارے دعا ختم ہوتی ہے تو کہتے ہیں ذرا بارش آسے دعا کرے ایک اسپیشل پیکج الگ ہوتا ہے دعا والا بارش کے لیے پھر دوبارہ ہاتھ جی اب بارش کے لیے دعا کر. اچھا اب وہی کا دعا کرے بارش بند ہو جائے اب رحمت نہیں رہی کیوں اس کے جو فائدہ دینے والے پہلو تھے وہ ختم ہو گئے ہیں اور آپ تو زحمت ہی ذہمت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت لے کر آئے تھے انسانیت پر رحمت رحمت للعالمین جو اس جہانوں میں بھی رحمت تھی اس پہ عمل کر کے یہاں بھی رحمتی رحمت, تھی, رحمت تھی. اور آخرت میں بھی رحمتی رحمت تھی. قبر بھی محفوظ تھی حشر بھی محفوظ ہر منزل آسان تھی اب اس پہ لگ گئی ہیں پابندیاں رحمت تھی. اس کا ایک حصہ آزاد کر دیا گیا کہ جی آپ نمازیں پڑھیں وضو کا جو طریقہ مولوی صاحب آپ کو بتاتے ہیں عبادات کے معاملے میں مولوی جو مرضی ہے شک لگاتا چلا جائے حکومت دخل نہیں دے ورنہ اگر حکومت دخل بڑے بڑے فرقے پیدا ہوئے ہیں ریشنل فرقے کو اس قسم کے نہیں جیسے یہ ان لوگوں کے پاس تو دلیل کوئی نہیں وہ, وہ لوگ تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مناظرہ کرتے لیکن جب حکومت نے بلایا اور کہا کہ یہ ثابت کرو اور وہ ثابت نہیں کر سکے تو پابندی لگے ختم ہو گئے محتاض تھے مرتیا تھے خوارج تھے اس طرح بہت سارے فرقے بہت سارے فرقے ختم ہو گئے اگر حکومت بلائے فریہ کوٹ ان کو بلا لے کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں ثابت کرے اسلام یہ ثابت نہ کر سکے تو حکومت پابندی لگا دے ختم ہو جائے جی. حکومت نے جان بوجھ کے ان کو چھوڑا ہوتا تاکہ سے فرقہ پیدا ہو مسلمان ایک نہ ہو جا. وہ نہیں چاہتے چاہتی جتنے ٹکڑے ہو سکتے اسلام کے اتنے ہوں تاکہ وہ آرام سے وہ پٹو صاحب نے نہیں کرتے کہ حضور پچاس ہی نمازیں رہنے دیتے تو اچھا تھا مولوی مسجد سے ہی نہ نکلتے میں حکومت تو کرتا نا آرام سے جتنے فرقے ہوئے اتنے چھے. پابندی لگا دی کہ یہ چیزیں آزاد ہیں یہ مولوی کے اختیار میں آتی اور یہ جو ہیں یہ ہمارے اختیار میں ہیں مولوی بے شک فتوے دیتا رہے بلکہ اب تو یہ تحریک چلی ہے کہ فتوے پر کوئی پابندی ہوگی فتویٰ بھی آپ کو قانون بن گیا نا بنگلہ دیش میں سپریم کورٹ نے یہ بات کہی کہ ہے نا کوئی مولوی جو بھی فتوا دے گا اس کے خلاف فوجداری کا مقدمہ بنے حکومت کی مرضی سے فتوا ایشو ہوگا اب مولوی کے فتوا دینے پر بھی پابندی لگ رہی ہے تو یہ کیا ہے شریعت بل پاس ہوا ہمارے ہیں بڑا چرچا کہ جی شریعت جو یہ سپریم لا ہے قرآن و سنت اور اللہ تعالی حق میں آ ہے جب تک کہ وہ حکومتی امور میں دخل نہ دے سمجھ لگا یہ باقاعدہ ورڈنگ ہے اس فریا بل جس پہ میاں تو محمد صاحب نے کہا تھا جنہوں نے سائن کیا اس بل پر انہیں اپنے کلمے کی تجدید کرنی چاہیے تو اس سے پہلے جو کچھ تھا وہ ضائع کر چکے تم اللہ کو پا بند کر رہے ہو باقاعدہ اس کے بعد پھر بریکٹ میں اس کو کہا گیا کہ کہاں کا اللہ ٹچ نہیں کر سکتا ہمارے معاملات شریعہ ٹچ نہیں کر سکتی ان کو کہا گا ہمارا سسٹم نظام حکومت شریعہ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور نہ اس میں کوئی اللہ دخل دے گا نہ رسول دخل دے گا نہ قرآن دخل دے گا نہ مولوی میں دخل دے گا مالی قانون ہماری معیشت اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس میں اللہ رسول دخل نہیں دیں گے ہم سود کھائیں ہم جو بھی طریقہ کریں ہم کو بڑے بڑے مہرجان کریں ہم کو بڑی بڑی لاٹری بنائیں یہ ہمارا درد سارا ہے کہ کیسے ہم اپنے جو فارن ہمارے اپنا ایسے ان کو ہم کیسے مضبوط کرتے ہیں اللہ رسول کو اس کے ساتھ باقاعدہ یہ ورڈنگ دے کے بل پاس دیا اسی کو بنیاد بنا کے اب دوبارہ یوناٹیڈ بینک نے درخواست دی ہے وہ جو فیڈرل شری کورٹ نے سپریم کورٹ کے پلٹ بینچ نے فیصلہ دیا تھا سود کے خلاف اس کے خلاف دوبارہ فل بینچ سپریم کورٹ کے فل بینچ میں یہ درخواست دی تو اس رحمت کو اب مسلمانوں تک جانے نہیں دیا جا رہا بس نعتیں سنوائی جا رہی ہیں اور وہ مولویوں کی تقریریں سنائی جا رہی ہیں اور وہ دف پہ گایا جا رہا ہے داڑھی رکھی ہوئی کاری خوشی محمد اللہ زری صاحب نے اور پیارا پیارا ہے میرے محمد کا نام اور بس اسی سے وہ ڈول ڈال بجا کے رحمت ہمیں حاصل ہو ڈرامے بات اصل جو رحمت دے کے بھیجا گیا تھا آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور وہ جہانوں کے لیے رحمت صحابہ کو ان کا حصہ ملا ہمارا حصہ تھا وہ تو تھی نا رحمت للعالمین نہیں دو جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہر دور کے لیے تمام جہانوں کے تو جہان سے مراد یہاں کیا ہے ہر ایرا جو ہے ہر دور جو ہے اس کے لیے رحمت کوئی نہیں کہتا اس زمانے میں چل سکتی تھی آج نہیں چل سکتی آج بھی وہ رحمت اگر تمہارا میدا خراب ہو گیا ایک آدمی ہے اس کو دودھ دہی اچھا نہیں لگتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دودھ دہی میں کوئی خرابی ہے خرابی اس کے میدے میں ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے پاکستان جا کے ہمیں نہ اصلی گی لگتا ہے وقت پڑتے رہتے ہیں پیٹ میں کھانا کھاتے نہ آٹا وہاں کا میں بھاتا ہے نہ مرغی وہاں کی ہمارے دانت برداشت کر سکتے ہیں سخت سخت لگتی ہے ہم کو یہی حال اسلام کا ہو گیا ہمارے میدے اگر اس کو ہزم نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آج نہیں چل سکتا بلکہ ہمارے میدے ہمارا مزاج اس کے ساتھ تہلی نہیں کرتے تو اصل چیز ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے اور بات کہاں سے شروع ہوتی ہے فلا زین نہیں یہ کسی اور کا حصہ اللہ الرسول الرسول کو ملے گی اللہ جو فالو کریں گے صرف یوم انہوں نے نہیں کہا بی پیچھے چلیں گے پرور جگار نے انسانیت کے لیے ایک سٹینڈرڈ شخصیت چنی اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اللہ نے اپنا بہت بڑا سیکرٹ آؤٹ کیا اس کے لیے ایک جگہ میں نے پڑھا لفظ کمزوری تھی نے استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک کمزوری مومنوں کے سامنے رکھ دی کہ محمد میری کمزوری ہے لیکن میں اس کمزوری نے میں اس کے لیے لفظ استعمال کیا کہ میرا رب نہیں ہے اس میں کہا جو انہوں نے ہے وہ مفہوم صحیح ہے لیکن میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک سیکرٹ تھا رب کا جو اللہ نے آؤٹ کر دیا جسے اقبال نے کہا ہے کہ یہ وہ کمند ہے جس سے تو یزدان کو شکار کر عاشقی محکم شو از تکلید یار محبت کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے یار کی پیروی کرنے سے جو کپڑے اسے پسند ہے تو وہ کپڑے پہن جو چال اس کو پسند ہے وہ چال تو چل جو بالوں کا سٹائل اس کو پسند ہے وہ بالوں کا سٹائل تو رکھ جو کلر اس کو پسند ہے وہ کلر تو پہن اس کی پسند کا خیال رکھ آشقی محکم سو از یار تا کمندے یزدان شکار یہ وہ کمند ہے جس سے تو یزدان کو شکار کر سک یعنی تو جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنتا چلا جائے گا اللہ کو اتنا پیارا لگنا شروع ہو جائے کوئی آدمی یہاں جاتا ہے بازار میں اسے اپنے بچے جیسا کوئی بچہ نظر آتا ہے جس میں اس کی ہے اس, کی اس کے بچے جیسے ہیں تو وہ کھڑا ہو جاتا یہ بچہ میرے بچے جیسا لگتا ہے دیکھو لگتا کیوں؟ معمولی سی شبات ہے یہ سامری جو بنا بعد میں نام اس کا بھی موسا تھا اس کو جب اللہ تعالیٰ نے گھر کونے سے بچا لیا موسا علیہ السلام نے اب اللہ کو پتا تھا کہ یہ دریا پار کر کے سامری نے کیا کرنا کتنا بڑا کتنا بننا ہے موسا کی قوم کے لیے. لیکن وہ تھا منافق آدمی لیکن شبعت اس نے موسا علیہ السلام کی بنائی ہوئی میں کرتا پھر آن کے دربار میں حضرت جاتے علیہ السلام کی حالانکہ ان کی قوم کا بندہ تھا اور اس کی پیدائش بھی بڑے عجیب طریقے سے اور اس کی اب تھا تو وہ بھی بنی اسرائیل کا اس کی ماں کو بھی خطرہ تھا تو اس کی ماں نے اس کو غار کے منہ میں بند کر کے آگے پتھر رکھ دیا تھا جیسے موسیٰ علیہ اسلام کی ماں نے ان کو دریا میں ڈال دیا تھا ان کو فرعن کے گھر میں پالا ان کو فیڈ کون کر رہا ہے فرون اور جبرائیل کی ڈیوٹی لگی ہے کہ اس موسا کو پالنا ہے سامرک وہ شاید چٹایا کرتے تھے اسی لیے جب حضرت جبرائیل آئے ہیں دریا پار جب کرنا تھا تو فراون اتنا پاگل کوئی نہیں تھا کہ اسے پتا تھا کہ یہ کرشماتی طور پر دریا پھٹا ہے سمندر پھٹا ہے اور موسا جی پار جائے گا تو یہ آف ہو جائے گا سین اس نے ایسے ہی نہیں گھوڑا اندر ڈال دیا حضرت جبرائیل امین گھوڑی لے کر اس کے گھوڑے کے آگے آئے انہوں نے اپنی گوڑی دریا میں ڈالی اس کا گھوڑا چھلانگ لگا کے دریا میں چلا گیا جب وہ گیا تو سب لشکر نے سمجھا کہ یہ آرڈر ہے چلو اب اس کے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تو جب وہ گھوڑی لے کر آئے تو یہ صاحب جو سامری صاحب ہیں کیونکہ یہ مانوس تھے, حضرت جبرائیل امین یہ دیکھ رہے تو لادو نے کہا بسر تو میں مان میں نے وہ دیکھا جو کسی اور نے نہیں دیکھا جہاں ان کی گھوڑی کا پاؤں پڑتا تھا وہاں سبزہ اگا تھا اس نے اس گوڑی کے پاؤں کے نیچے سے وہ مٹھی مٹی کی لے لی جس کے اندر گروت کی قوتیں تھیں وہ مٹی اس نے ڈالی اس بچڑے کے منہ میں جسے زندگی ملی تو حضرت موسا علیہ السلام نے شکوا کیا اللہ سے کہ اللہ اس کو تو نے کیوں چھوڑ دیں میرے مزاق اڑاتا ہے فرمایا موسا اس نے شکل تیرے جیسی بنائی ہوئی تھی مجھے ڈبوتے ہوئے شرم آئی یہ ہے وہ بات کہ اللہ نے اپنا ایک سیکرٹ تمہارے ہاتھ میں دے دیا ان کو تم تو اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور اللہ کی محبت چاہتے ہو پتا بے می میرا اتباع کرو یحببکم اللہ کو اللہ تم سے پیار کرنے لگے اللہ کا اگر پیار چاہیے ایک سا پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا حال بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود پڑا کرو مجھ پر سلاد بھیجا کرو اس لیے کہ یہ وہ دعا ہے جو مقبول دعا ہے آدمی ایک دفعہ حضور پر درود بھیجتا ہے پروردگار اس پر دس رحمتیں نازل کرتا ہے دس بار الفاظ کہیں صلاح اللہ اس پر دس بار بھیجتا ہے درود تو جب بندے پر اللہ کا درود آتا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکت دس گنا معاف ہوتے دس درجات بلند ہوتے ہیں اور آپ نے فرمایا یہ درجہ ایسے نہیں ہے جن صحابی کو مخاطب کیا جیسے تیری اماں کے گھر کا دروازہ ہو بلکہ یہ درجہ ایسا ہے کہ ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان پانچ سو سال کا لائٹ یز لائٹ پانچ سو سال کا وقفہ ہے ایک درجے سے دوسرا درجہ تو دس درجے ایک دفعہ درود پڑھنے سے بلند ہو گئے لوگ صاحب ہی انہوں نے ارج کیا کہ اللہ کے رسول میں اپنا جو عبادات کرنے کے بعد فرض عبادتوں کے بعد جو میرے پاس ٹائم بچتا ہے فارغ ٹائم اس کا میں ربع مقرر کر دوں آپ پر درود بھیجنے کے لیے آپ نے فرمایا معاش ہے جو تیری مرضی ہو وہ ان ضد و خیر اللہ کا اگر تو زیادہ کرے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے باقی نہیں ملتا. انہوں کہتے ہیں کہ نصف ہے اللہ کے رسول میں آدھا وقت آپ پر درود پڑھنے میں لگا دوں آپ نے فرمایا جیسے تیری مرضی ہے وہ ان ضد ہو خیر اللہ اگر تو زیادہ کرے گا تو یہ تیرے لیے بہتر کہ اللہ کے رسول میں دو تہائی آپ پر درود پڑھنے میں اگر لگا دوں اپنے وقت کو آپ نے فرمایا یہ جیسے تیری مرضی ہے باقی تو زیادہ کرے تو یہ تیرے ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں اپنا سارا وقت آپ پر درود پڑنے میں لگا آپ نے فرمایا اذن تب اگر تو یہ کرے گا تو یہ تیرے یکفی ہم یہ تیرے غموں کے لیے تیری فکروں کے لیے تیرے مصاحب کے لیے کو ہٹانے کے لیے یہ کافی ہے. یعنی تمہیں اب درخواست کرنے کی ضرورت نہیں ہے رب خود چن چن کے تیرے مصاحب کو دور کرے وہ یوں فر زمبک اور تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے دنیا کے رب بھی ہٹ جائیں گے اور رب چونکہ کے آنے والوں کو بھی جانتا ہے نا ہمارے تو سارے پڑے تو پتا چلتا ہے اور رب آنے والوں کو بھی جانتا ہے تو پروگردار پہلے ہی ان کو ڈائیورٹ کر دے آپ نے فرمایا سارا وقت لگا دو گے جیسے فرمایا جس بندے کو قرآن کی تلاوت سوال کرنے سے روک لیتی ہے تلاوت کر رہا ہے مانگنے کا ٹائم نہیں اس کی مرضی یہ ہے کہ یہ پارا پورا ہو جائے اب جو بات چل رہی پوری ہو جائے اسے مزہ آ رہا ہے تو فرمایا پروردگار اس کو مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہے فرمایا اگر تم اپنا سارا وقت میرے اوپر درود پڑھنے میں لگا دو گے ایزن یقفی ہمک یہ وہ کام ہے جو تیرے غموں کے لیے کافی سارے مصیبتیں تیری ٹل جائیں وہ یو فر اور تیرے سارے گناہ سے معاف ہو جائیں تو اللہ تعالی ایک دفعہ درود پڑھنے میں دس دفعہ درود بھیجتا ہے دس نیکیاں لکھتا ہے دس گناہ معاف کرتا ہے دس درجات بڑھاتے اب یہ کب سے شروع ہو اللہ یتبعون جو ان کی پیروی کریں گے پیروی کب فرض ہوئی ہے جب غار حرام اقرب اس میں رب اللہ خلق نہ اس سے پہلے نہیں جب حضور کی حیثیت آفیشل ہوئی رب کے ترجمان بنے رب کی پسند ناپسند رب کی پالیسی بیان کرتے ہیں حضور ریفر کریں یا نہ کریں ایک اصول ہے کہ صحابی اگر کسی عمل کے لیے حضور کا ریفرینس نہ بھی دے تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے صحابی نے حضور کو کرتے دیکھا ہے یا حضور نے ان کو کرتے دیکھا ہے اور آپ نے اس کو ٹوکا نہیں ہے اس لیے یہ کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ دن رات حضور کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں اور ایک دو چار دن نہیں تیئیس سال حضور کے ساتھ رہے تو حضور کو یہ کرتے دیکھ کر انہوں نے یہ کام کیا اسی طرح جب حضور بیان کرتے ہیں تو اس کے لیے حضور کو اللہ کا ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ مجھے اللہ نے یوں کہا حضور کا عمل یہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ کی رضامندی سے ہو رہا ہے. اور جہاں اللہ کی رضامندی نہیں ہوئی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتحاد ٹھیک نہ ہوا وہاں فوراً مداخلت ہوئی یا قرآن حکیم کے اندر چار جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ اللہ نے انٹرسیکٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ ایسے نہیں ایسے بلد. ان میں ایک جگہ تو وہ ہے جہاں پہلے اللہ نے فرمایا عاف اللہ عن کام کل پروردگار آپ کو معاف کرے اللہ آپ کو معاف کرے آپ نے ان منافقوں کو کیوں اجازت دے دی آپ ان کو اجازت نہ دیتے اجازت نہ دیتے تو وہ کھل کے کہہ دیتے ہم نہیں جاتے باندھ کے لے جانا تو لے جانا غزو کی بات اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غلطیاں نکالی کریکشن کی میں نہیں کہتا کہ یہ چار مقامات پہ مداخلت کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ گارنٹی دی ہے کہ اس کے علاوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا عمل میری رضامندی نبی تمہیں میں کہتے تو سمجھو میں کہہ رہا ہوں آپ کو پتا جب ٹیچر ٹک کرتی ہے پیپر بچے کا دیکھتی جب تک وہ ٹک نہ کرے کنفیوژن رہتا پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں جب ٹیچر ٹک کر کے ایک آدھ غلطی نکال کے باقی پیپر ستار لگا کے اور مارکس لگا کے واپس دے دے دیں تو کنفرم ہو جاتا کہ باقی ٹھیک اس ایک غلطی نے باقی کو ٹھیک کر دیا تسلی ہو گئی یہ جو اللہ تعالیٰ نے مداخلت کی ہے اس کا قانونی پہلو ہے کہ جہاں نہیں کی ہے وہ میری مرضی ہے میرا حکم آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ بات کی تھی جہاں فرمایا لیما تو ہر وہ پرسنل بات تھی نا بیوی کے ساتھ بات ہو رہی ہے کوئی قرآن میں کمی بیشی تو نہیں کی تھی میاں بیوی کا معاملہ تھا اللہ نے مداخلت کر دی. ثابت ہو گیا کہ اس کے علاوہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے اور معاشی زندگی کے اور جنگی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ اللہ کی طرف سے مارکس لگ کے اسٹار لگ کے ملے کنفرم اگر اللہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان مداخلت کر سکتا ہے تو اور جگہ نہیں کر سکتا وہ کنفرم ہو گیا کہ ان کا فرمایا ہوا لہذا جب بھی کوئی حدیث بیان کیا کرتے تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ یا کسی چیز سے منع کیا کرتے تھے جو حدیث میں منع کیا کہا کرتے تھے کہ اللہ نے تو اس کو منع کیا ہے تو اگلا یہ جواب دیتا تھا کہ قرآن تو ہم نے بھی پڑھا ہے قرآن میں تو یہ کوئی نہیں آیا منع نہیں وہ کہا کرتے تھے اچھا آپ نے قرآن پڑھا ہے جی پڑھا ہے آپ نے اس میں وہ آیت پڑھی ہے ماں آتا کمر رسول جو رسول تمہیں دے دے اس کو لے لو وہ ماں نہ ہا کم ہو اور جس سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ یہ آیت پڑھی ہے اس آیت کی روشنی میں یہ رسول نے نہیں روکا اللہ نے روکا اس لیے کہ جنرل پاور پٹارنی اللہ نے دی اس کی ایک کلاس یہ ہے جیسے آپ کسی کو جنرل پاور پٹارنے دیتے ہیں. کہ موویبل امویبل منکولا غیر منکولہ جو جائیداد ہے میری یہ بیچ سکتا اب بندہ اس میں گاڑی کا نمبر بھی دینا چاہیے جو تیرے نام لگ گئی ہے وہ وہ بیچ سکتا اسی کو کہتے ہیں کہ قانون کی زبان اللہ نے کہہ دیا موویبل امویبل تمہاری پرائیویٹ زندگی ہے تمہارے پرسنل معاملات ہیں تمہارے معاشی معاملات ہیں تمہارے جنگی معاملات ہیں تمہاری مسجد کی زندگی ہے دکان کی زندگی ہے کھیت کی زندگی ہے ما آ الرسول مر جو بھی قانون رسول بنا دے ٹیک اٹ تو یہ رسول کا نہ ہوا کس کا حکم ہو گیا اللہ کا وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ اور جس سے بھی تمہیں رسول روکے اس سے باز تو وہ کس نے روکا ہے اللہ نے اللہزین يتبعون الرسول النبی الامی اللذی يجدونه مکتوبا عندهم فی تورات والانجیل اس رسول کی نشانیاں تورات اور انجیل میں پائی جاتی وہ اس نبی کو پاتے ہیں لکھا ہوا اپنی کتاب۔ اب بھی اتنا مسخ کرنے کے باوجود بھی بائبل میں وہ حضرت عیسی علیہ السلام کے بار بار الفاظ آتے کہ میں وہ نہیں ہوں جس کا تم انتظار ہوں. وہ کہتے ہیں پھر تم کون ہو اگر وہ نہیں کہتے ہیں میں اس کا رستہ صاف کرنے ہوں. میں تمہیں اس کی بشارت دینے آیا ہوں مبشر ان یاتی ممبادی احمد میں اعلان کرنے آیا ہوں جیسے کوئی اہم شخصیت آتی ہے تو سے پہلے اعلان ہوتا ہے بام بعد با ادب بام ملازا, ملازا ہوشیار نظر روبرو کوئی صاحب آ رہے ہیں کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا تو وہ کیسے آئے گا یہ مشروط ہے کہ میں نے واپس آنا ہے تو اس نے جانا ہے دعا کرتے ہیں آخری دعا جو ان کی اس میں وہ کہتے ہیں کہ پروردگار مجھے اس کے جوتے کے تسمے باندھنے کی اگر نبوت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آپشن مجھے اگر تو دے تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے نبوت نہیں چاہیے مجھے اس کی جوتی کے تسمے باندھنے کی توفیق دے یا جو دونوں فی التورات والانجیل یا امور معروف وہ جس چیز کا بھی ان کو حکم دے گا وہ معروف ہو. و مل من اور جس چیز سے بھی روکے گا وہ بری ہو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اچھی چیز سے روکے اور بری چیز کا حکم دیں یا مور بل معروف منکر وی بات اور وہ رسول کرے گا دیکھیے اب یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں کروں گا یا مور بل وہ رسول کرے گا نا یا امر یا کا سگارا نا یا امرحم بات <الطيبات> وہ ان پر طیب چیزیں حلال کرے گا گویا اس کا حلال کرنا میرا حلال کرنا اور اس کا حرام کرنا میرا حرام کر لو کہتا جی قرآن میں تو یہ چیز آرام کوئی نہیں ہے قرآن نے تو وہ کہا کل تال و اصل و محرم علیہ رب اللہ تشریکے جی خاص ترتیبہ اس میں کہا یہ چیز جو حضور نے حرام کیے سونا کہاں حرام ہے جی قرآن قرآن کہتا ہے جو محمد حرام کر دے وہ بھی اللہ کا حرام کر دا ہے جو وہ حلال کر دے وہ اللہ کا ہلال ہے جنرل پاور پٹار اللہ کے نمائندے ہیں یہاں آپ کو پاسپورٹ ایشو کرتا ہے تھرڈ سیکرٹری اس کے نام پر کرتا ہے پرزیڈینٹ آف پاکستان کے نام پر کرتا ہے اوپر لکھا ہوا نہیں صدر مملکت کے حکم اور اختیار کے ساتھ اصل اختیار کے ہیڈ آف سٹیٹ ایشو کر سکتا ہے کسی کو کی نیشنل نیچے دے رہا بیٹھ اختیارات استعمال کر رہا کوئی نہیں کہتا نہیں تھا یہاں تک رفیق کے کے سہن چاہیے ہمیں پھر مانیں گے یہ اصلی والا یہ تو نقلی ہے اوپر پرزیڈینٹ کا نام لکھا نیچے سہن ہوئے صاحب حمد کا یہ بات و حرم عالم خبائش. کہا گیا کہ یہ تب تک محمن نہیں ہو سکتی حت وہ ہر رمو ماں ہر رسول ہو اس چیز کو حرام نہ سمجھے جس کو اللہ نے حرام کیا اور اس کے رسول نے حرام کیے دو ہو ورنہ اگر اللہ کے حرام کردہ کوئی حضور نے کنوے کرنا ہے تو یہ اللہ کا حرام کردہ نہ حضور کا حرام کردہ تو نہیں ہے انہوں نے تو کنوے کیا ہے. اللہ کا کیوں ذکر کیا نما ہر رم اللہ و حضور نے فرمایا یاد رکھو کل کچھ لوگ ایسے اٹھنے والے ہیں جو یہ کہیں گے کہ جی ہم تو اسی کو حلال سمجھیں گے جس کو قرآن میں حلال کیا گیا ہے اور اسی کو حرام سمجھیں گے جس کو قرآن میں حرام کیا گیا ہے لیکن اللہ کی قسم میرا حلال کردہ بھی ایسے ہے جیسے قرآن کا حلال کردہ ہے اور میرا حرام کردہ بھی ایسے ہے جیسے قرآن کا حرام کرتا مکے کو اللہ نے حرم بنایا ہے نا اور مدینے کو حضور نے حرم بنایا ہے مدینہ بھی حرم ہے اس کی حدود کے اندر بھی سبز پتے کا توڑنا حرام ہے آپ نے فرمایا لوگوں مکے کو اللہ نے حرم بنایا مدینے کو میں نے حرم بنایا ٹھیک ہے جی یہ رحمت کس کو ملے گی جو اس رسول کی پیروی کریں گے جو کیا کام کرے گا یا بالمعروف المعروف و انحام علم کرے وایو الحمد بات و حرم علیہم القباش اور خبیص چیزیں ان پر حرام کرے جس کو حضور نے حرام کیا وہ قباثت ہی اور اگر کوئی اس کو کھاتا سمجھتا کہ اچھی ہے بعد لوگ کہتے ہیں اس میں کیا ہے؟ کیا حرج ہے تو اس آدمی کا دماغ خراب ہے میں نے ایک پاگل کو دیکھا بکری کی مینگنیاں کٹھی کر کے ہمارے گاؤں میں ہوتا بکری کی مینگنیاں کٹھی کر کے کھا رہا تھا اور کہہ رہا تو یہ تو ہلوا ہوئے یہ وہ پاگل ہیں یہ مقبول فین کی طرح پاگل ہیں. جو مینگنیاں کھا کے کہتے یہ ہلوا ہے اگر رسول نے منع کیا تو یہ چیز کی دلیل ہے کہ یہ خبیص ہے خباست ہے گندگی چاہے وہ سونا ہے مرد نے پہنا تو خباست ہے گندگی رکھ کے نماز پڑھنے ہے نماز پڑھ رہے ہو جہنم سے پناہ مانگنے آئے اور جہنم کا انگارا انگلی پہ رکھ کے خبا سکے تم اسے پیسے کا مذر سمجھتے وَيُحرِمُ وَيَبَعُ عَنْهُمْ اسْرَحُمْ اسر کس کے کہتے ہیں؟ بوجھ کو کہتے ہیں. وہ سورہ بکرا کی آخری دعا ہے ربنا نا لاتو نسی نا اوختانا ربانہ ولا تحم عر اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال لا تحمین سرن کما حمل کا ہُو اللہ قبل جیسے تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالے تھے یہ کیا ہے وہ اللہ رن ظال کا جزئی نہ بے یہ ہم ان کو ان کی سرکشی کی سزا دیتے تھے گائے کی چربی آرام کر دی ہر ناخن والے جانور کی چربی آرام کر دی پھر پوری بھی آرام نہیں کی کچھ حلال کر دی کچھ آرام کر دی تاکہ یہ چنتے رہے تکلیف ہو ان کو سیپریٹ کرتے رہے اور یہ ہوتا ہے جو بچہ زیادہ چھٹی کے لیے شور مچاتا ہے میں اسے لیٹ پھٹی دیتا ہوں وہ جی میچ ہے ہمارا آج میچ کھیلنا جو فلاں کرنا ٹھیک ہے بیٹھ تم دس منٹ دوسروں سے زیادہ بیٹھو تمہیں زیادہ تکلیف ہو رہی ہے فور کے ساتھ جو کھڈا کرتا ہے اس کو وہ دھوپ میں اس کی ڈیوٹی لگا وہ کہتا ہے نا بارہ فٹ کڈا مارنا وہ کہتا چوتھا فٹ مارنا دو فٹ بعد میں بروا لوں گا تو انہیں چودہ فٹ مار ڈال کا جز نہ ہو بگی پروردگار تو ہمارے اوپر وہ بوجھنا ڈال جو پہلو بار ڈالے تھے کیوں کالو نہ وا تا انہوں نے ضد کوئی نہیں کی میں نے جو بوجھ ڈالا وہ ان کے اٹھانے کے قابل نہیں تھا کیا کہ اگر گنا کو سوچو گے بھی تو بھی میں گنا لکھ دوں گا وہ تم دوں آفیاں سوچے کمب اور سے کمبح صحابہ کا رنگ متغیر ہو گیا اللہ کے رسول ہم کیا کریں دماغ کچھ نہ کچھ تو سوچتا رہتا خیالات رہتے اللہ کہہ رہا جو زار ہوں گے یا جو اندر چھپا کے بیٹھے کوم بےلہ پرورزگار اس کا محاسبہ کرے گا تم دیکھئے طبیب اللہ کے مزاج شناس اللہ کے مزاج کے واقف محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا دیکھو بن اسرائیل کی طرح یہ مت کہو سمینا واسطہ نہ بولو سمینا تمہارا رب بڑا کریم ہے بڑا مہربان ہے تم پر وہ بوجھ نہیں ڈالے گا جو تمہاری وسط کے مطابق نہیں ہے لیکن اس اپنا ایک مزاج ہے بادشاہ ہے جو حکم چاہتا دیتا ہے تم یہ کہو سمینا و تانا پروردگار کو یہ عدا بڑی پتھن فرمایا آمن الرسول ویماؤنزلہ علیہم ربی والمومنون نہ رسول نے کوئی باوالا کیا نہ مومنوں نے کوئی باوالا کیا وقالو سمینا و تانا اور انہوں نے کہا دیا کہ ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی لا یکلف اللہ نفسا اللہ وسا لہا ما قسبت وعلیہ ما قسبت اب جو کرو گے وہ لکھوں گا سوچنے پر کوئی پابندی عشر کی بات چلی تھی عرب کس کو کہتے ہیں بوجھ لا تحمل علینا یہاں کیا فرمایا فرمایا وہ ان سے ان کے بوجھ ہٹائے شریعت میں جو پہلی پابندیاں لگی ہوئی تھی وہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے کھولتے پہلے یہ تھا کہ آپ کی نماز صرف عبادت گاہ میں ہو سکتی فرمایا میری امت کے لیے تمام زمین کو مسجد بنا دیا گیا جہاں نماز کا وقت ہو تم پڑھ سکتے پہلے محیط والی جو عورت ہوتی تھی بستر نہیں بچھا سکتی تھی کھانے پینے کے برتنوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی بیڈ پہ نہیں سو سکتی تھی نیچے اس نے سونا ہوتا تھا ڈھیر ساری پابندیاں حضور نے ایک کو چھوڑ کے ساری پابندیاں ہٹا دی اسی طرح روزے میں بہت ساری پابندیاں ہٹا دی یا عَنْهُمْ ہوم وہ ان سے ان کے بوجھ ہٹائے گا ولال اللہ تانت علیم اور وہ جو زنجیریں ان کو بندی ہوئی تھی بیڑیاں لگی ہوئی تھیں وہ نبی آ کے کھول دے وہ بیڑیاں کس نے لگائی تھی پرور کبھی بھی اپنی شریعت کو بیڑی نہیں کہ وہ بیڑیاں ان کے پادریوں نے لگائی تھی ان کے مولویوں نے لگائی تھی ایکسٹرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے فالتو جتنی تھی اٹھا کے ایک طرف کھائیں گے اللہ کی شریعت تو یہ. یہ تو لوکل ٹیکس لگائے ہوئے مولویوں نے اصل تو یہ ڈیمانڈ ہٹا دیے والاغلال اغ لال اللہ تی کانت علی. کمپیوٹر میں ایک سہولت ہے ری سائیکل بن آپ جو چیزیں ڈلیٹ کر چکے ہیں وہ اس کے سائیکل بن کے اندر پڑی ہوتی ہیں اگر کبھی آپ کوئی اہم چیز کو ڈیلیٹ کر دیں اور آپ چاہیں کہ وہ دوبارہ رین اسٹیٹ ہو جائے تو آپ اس کو لے جا کے اس پہ اور اس کا رائٹ right سائیڈ جو ہے وہ پوچھ کر کے تو اس کو ڈسپلے کر کے آپ وہ پوچھتے آپ سے کہ سارے میں نے جو آج تک ڈیلیٹ کیے وہ رینسٹیٹ کر دوں یا ان میں سے تمہیں کوئی خاص چاہیے اس کا مجھے سبجیکٹ دے دو تاکہ میں وہ نکال ہمارے مولویوں نے یہ کام کیا انہوں نے ریسائکل بن میں سے نکال کے جتنی پادریوں نے لگائی تھی نا وہ ساری رین رینسٹیٹ کر کے ست پر لگا دی صاحبہ کے زمانے میں گیارہویں تھی چالیسواں تھا سوم تھا ورا تھا یہ میلاد تھے کہاں سے یہ ریسائکل بن کہتے ہیں جی عیسائی اپنے نبی کی منائیں برتھ ڈے ہمارا نبی کوئی ان سے کم ہے ہم نہ منائیں اپنے نبی کی یہ ریسائکل بن ہوا کہ نہیں ہوا عیسائیوں والی لگائی ہے انہوں نے یہاں تو عیسائی تو اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کیا کہنا ہے ہمارا نبی کوئی ہی کاٹ ہے علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہوں تو ہمارے نبی پھر پیچھے رہتے کیا بناؤ گے اپنے نبی کو انہوں نے تو خدائی میں شریک کر دی ایک صاحب یہاں آئے تقریر کر رہے تھے ضیانی میں کہنے لگے لوگ ہمیں مشرک کہتے ہیں اور مشرک تو وہ ہوتا ہے جو شرک کرے کسی کو شریک ٹھہرائے اس میں ہم تو کہتے ہیں سارے کے سارے ہی رسول اللہ کا ہے ہم تو مشرک کیسے ہوا ایک صاحب کہتے ہیں قومی ترانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو تو حضور کے درود کے وقت کھڑا ہونا کہاں سے گنا ہے کیا مثال دی قومی ترانا شریعت ہے نا حضور نے یہ صحابہ نے پڑھا تھا میں کبھی بھی اس میں اٹینشن نہیں ہوتا میں اپنے ہاتھ پیچھے باندھ لیتا یہ نماز ہے اسے. یہ قیام صرف اللہ کا حق ہے نہ جھنڈے کے سامنے وہ قیام جھنڈا صحابہ کے وقت